یہاں سے انشاءاللہ پڑھنا ہے باب, العدہ الفصل یہ باب ہے کے بارے میں کہتے ہیں گنتی کو. کس کو کہتے ہیں گنتی کو یعنی گنتی کرنا کیونکہ جب بیوی پیوا ہو جاتی ہے تو عدت گزارتی ہے عدت کا مطلب ہے کہ وہ ایام گنتی ہے اسی طرح اگر متعلقہ ہو جاتی ہے تو اس کا بھی کیا ہے عدت ہے مطلب یہ ہے کہ ایام گلے گی پورا کرے گی اس کے بعد پھر عدت اس کی پوری ہوگی تو فل قرآن میں بھی آتا ہے کہ گنتی پوری کرو یہ عدت کے بارے میں ہے زوجہ یا وہ زوجہ جو متعلقہ ہو تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے عدت ہوتا ہے متعلقہ جو عدت ہے وہ کیا ہے حائز کا گزرنا ہے ان ہائزوں کا تقریبا وہ احتیاطا اگر کیا ہو متبول بہا ہو اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کا عزت نہیں ہے لہذا اس میں کیا ہے یہ مسئلہ ہے اور متوفا نہ زوجہ حق کا اگر وہ حاملہ ہے تو وہ حمل اس کی عزت ہے اگر حاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں پھر 4 مہینے 10 دن تک وہ عیدت پوری کرے گی اس کے بعد پھر کیا ہو جاتی ہے وہ عیدت سے پاک ہو جاتی ہے اور عدت سے گزرتے ہوئے پھر دوسرا نکاح کر سکتی ہے تو باب العزت الفصل الاول مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب عزت کا کیا کیا منعقد کیا ہے اور اس کے بارے میں فصل اول ہے ابھی عزت کا مطلب عزت کا معنی لغتاً گنتی کا معنی میں ہے اور اصطلاح میں ایک مقدار کے ساتھ کیا کرنا وقت گزارنا ابھی جو بیوی متعقع ہو جاتی ہے طلاق باعین کے ساتھ ایک طلاق رضی ہے ایک طلاق یا طلاق البتہ جس کو کہتے ہیں طلاق یا طلاق مغلص اس کے بعد جب بیوی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کا نان نفقا امام رحم کے ہاں ہاون پر نہیں ہے نان نفقا ہاون پر نہیں ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نفقا ہے لیکن سقنا نہیں ہے تو اسی طرح یعنی امام شافی رحم اللہ کے ہاں سکنا ہے لیکن نفقہ نہیں ہے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ نفقا ہے لیکن سکنا نہیں ہے اس کے بارے میں بہرحال اس میں کیا ہے اختلاف ہے لیکن امام ابو عنفا رحم اللہ کے نیز نہ نفقا ہے اور نہ کیا ہے سکنا ہے تو اس کا کیا ہے یعنی جو عورت طلاق کی جائے طلاق مغلث کے ساتھ یا طلاق بائنی کے ساتھ تو عیدت جب گزارتی ہے تو اس خاون کے اوپر نانفقا وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں بہرحال باب العده الفصل الاول عن ابي سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمه بنت قیس ان, ان ابو عامر ابن حفص تلقاها البتتا یہ واقعہ ہے فاطمه بنت قیس کا اس کا هاون تھا عامر ابن حفص عامر ابن حفص نے فاطمه بنت قیس کو طلاق دے دی البتتا یعنی اکٹی تین طلاقیں یعنی اس کو طلاق بائن یا مغلص کہتے ہیں وہ غائبا وہ غائب تھا گھر میں نہیں تھا کہا باہر سے اس نے طلاق بھجوا دی پارتلا وکیل بیگم کی طرف اس نے اپنا وکیل اپنا ایک نمائندہ بیجا. اس کے ہاتھ میں طلاق بھیجے اور اس کو کہا کہ جا کے میرے بیوی کو کہ دے کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی اپنا وکیل بھیجا جس کا نام کیا ہے وکیل ہو اشائیت ہو یعنی وکیلہو اہارسل علیحا وکیل اہو شعیر شاعر سے مراد وہ جو ہے جو تو اس کے وکیل نے یعنی اس کے خاون کے وکیل نے اس کے طرف بھجوا دیے کیا شاعر یعنی جو وغیرہ فسحت ہو تو وہ اس پر ناراض ہو گئی اور اس کو قلیل سمجھا سہتت ہو سے مراد کیا ہے سخت غصے کو کہتے ہیں ناراضگی کو کہتے ہیں کہ اس نے اس شعیر کو اس جو کو قلیل سمجھا اور کہنے لگی کہ یہ تو مجھے کم بیجا اس نے یہ عدت کے ایام میں ہے عدت گزار رہی تھی تو خاؤ نے بطور اس کو شعرا شہر شعیر سے مراد جو ہے تو وہ ناراض ہو گئی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تو نفاقہ میں مجھے بیجا یہ تو کم ہے یہ میرے لیے کافی نہیں ہے وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے ہمارے اوپر کوئی چیز کوئی حق ہی نہیں ہے یعنی تم طلاق مغلظہ سے یا بائن سے طلاق ہو چکی ہے تو لہٰذا تمہارا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں بنتا نفق نہ کا یہ تو میں نے احسان کیا تو اس وجہ سے احسان کرتے ہوئے تم تب بھی راضی نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئی فاطمہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شکایت لگانے کے لیے اس نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ میرے خاون نے مجھے تھوڑے سے جو بھیجے بطور اور میں نے کہا کہ یہ تو کم ہے یہ پورا نہیں ہے تو لہذا میں نے انکار کیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کی لکی تم تمہارے لیے تو کوئی نفقہ نہیں ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ خاون نے احسان کیا آپ کے پاس آپ کو جو بھیجائے لیکن اپ اس کو قبول نہیں کر رہی حالانکہ اپ کے لیے تو نفقه کا حق بنتا نہیں ہے جب نہیں بنتا تو پھر کیا کرے گی خاول کے گھر سے اب نکل جاؤ فامرھا انتا تدفئ بیت ام شریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپ ام شریک کے بیت میں عزت علی گزارنے سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب نکل جاؤ یہاں سے آجی جی بیت ام شریک میں کیا کروسد گزارو سم قالت عمرات ابن ام مکتو پھر کہا کہ یہ عورت ہے اصحابی یعنی جو کہ وہ جاتی ہے کس کے طرف میرے یعنی اپنے اپنے رشتے داروں کے طرف یا اپنے اولاد وغیرہ کے طرف تو اس کو پھر حکم ہوا کہ ابن ام مکتو من تو آپ کیا کرو امد عبداللہ ابن امی مکتوم کہ ہاں وہاں جا کے عزت گزارو یہ عدت گزارنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیوں بیجا اس میں دو وجوہات ایک وجہ یہ ہی لکھتے ہیں کہ خاون کے گھر میں رہتے ہوئے طلاق کے بعد جو عزت گزار رہی تھی یہ بدزبانی کر رہی تھی خاون کے کس کے ساتھ بہنوں کے ساتھ دندوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ تو زبان دراز تھی تو اس وجہ سے نبی کریس صلی اللہ فرمائے کے یہاں سے نکل کے جاؤ ان پر عذاب نہ بنو عبداللہ ابن ام کے گھر میں جا کے گزارو ایک بات یہ تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ یہاں عزت گزارتے گزارتے اس سے اور گڑبڑ ہونی تھی تو لہٰذا اس کو نکال دیا وہاں اس گھر سے آپ نکل جاؤ یہاں سے کیونکہ یہ بار بار مطالبہ کر رہی تھی زیادہ نفرقے کی حالانکہ نفرے کا حق اس پر نہیں تھا آون پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اب عبداللہ ابن کے گھر میں جا کے کیا کرو عزت گزارو کیوں نہ ہو رہا جلن عام سیا بک کی؟ تم کیا ہو یعنی وہ ایک اندہ آدمی ہے نابینا ہے آپ جب اپنے کپڑوں کو رکھتی ہے مطلب زینت وغیرہ چھوڑ دیتی ہے یا اضافی کپڑے اتارتی ہے تو وہ آما ہے تمہیں دیکھ نہیں پا رہا تو تمہارے لیے یہ عافیت اسی میں ہے کہ وہاں کیا کرو عزت گزارو پیسہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم عدت گزار لوگی تم حلال ہو گی سے تو پھر مجھے آپ اطلاع کر دو اول سلم ذکر تو لہو کہتی ہے جب عزت میں نے گزار لی اور حلال ہو گئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا کہ میری عزت پوری ہو گئی اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ معاوی طبی صفیان وابا جہمن تبانی یا رسول اللہ دو صحابہ ایسے ہیں کہ وہ مجھے نکاح کرنے کے لیے آفر کر رہے اور مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ایک ہے حضرت معاویہ بن عزیز حضرت معاویہ قاتب وحی ہے کاتے بھی وہی ہے بعد میں امیر مومنی تو یہ میرے لیے کیا کر رہے یعنی نکاح کا خطبہ یا یعنی پیغام بیجا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو اور دوسرا آدمی ابا جہم ہے ابو ابو جہم جس کو کہتے دونوں نے مطالبہ کیا اور رشتہ مانگا ہے میرا امّا ابو الجہم فلاسا مینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہا کہ دیکھو ابو جہم جو ہے وہ ایسا ایک انسان ہے ایسا آدمی ہے کہ اپنی لاٹھی نہیں رکھتا اپنے کندے سے نیچے کر کے اس کے دو ترجمے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنی لاٹھی نہیں اتارتا اپنے کندھے سے مطلب یہ ہے کہ کثیر سفر ہے سفر بہت کرتا ہے کاروباری آدمی ہے تجارت وغیرہ تو یہ گھر میں بہت کم رہتا ہے گھر میں کم پایا جاتا ہے یہ اکثر باہر ہی رہتا ہے کبھی کہاں سفر کر رہے کبھی کہاں کر رہے اپنی لاٹھی کے اندر رکھی ہوئی ہے ایک بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ لاٹھی نہیں رکھتا نیچے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگلے حدیث میں آتا ہے ذراب دن نسا ہے یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں پر ظلم کرنا تو اس وجہ سے فرمایا کہ عورتوں کو زیادہ مارتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے ابھی کوئی کہے کہ نبی وسلم نے تو اس کی غبت کر لی یہ غیبت نہیں ہے یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی کوئی عورت مشورہ مانگے کسی مرد کے بارے میں اس میں جو خرابیاں ہیں وہ بتانی چاہیے یہ غبت میں نہیں آتی اگر کسی عورت کے بارے میں کوئی مشورہ مانگے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا کیا خاصیتیں ہیں ہاں جی برائیاں کیا ہے تو وہ برائیاں جو اس عورت کے اندر ہے وہ بتانی چاہیے یہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتی یہ ایک مشورہ ہے تو مشورے کی صورت میں یہ بتا سکتے ہیں تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہم جو ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے دیکھ لے آپ پہلے سوچ لے وہ اپنی لاٹھی کو نہیں رکھتا نیچے مطلب یہ عورتوں کو مارتا ہے زیادہ ظالم ہے عورت اس کو بالکل نظر نہیں آتی تو معمولی معمولی بات پر بھی عورت کو مارتا ہے تو آپ دیکھ لیں اما معاویہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے فصا عالو یہ بھی یاد رکھے کہ وہ تو کیا ہے فقیر آدمی ہے غریب ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تو بعد میں امیر المومنین بنا تھا اور اس زمانے میں جو امیر المومنین بنتے تھے وہ پھر بھی امیر نہیں ہوتے تھے وہ بھی غریب ہوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خلیفہ ہے امیر المومنین میں اور کپڑوں کے اندر پیون لگے ہوتے تھے بازار میں جا کے کچھ تھوڑا سا خرید و فروخت کر کے اپنے بچوں کے لیے کما کے آ جاتے تھے یہ ان لوگوں کا حال تھا اور آج کل جو وزیراعظم اعظم بنتا ہے امیر المومنین بنتا ہے پہلے اپنے جیب کو بھرتا ہے جی باہر ملکوں میں اپنے لیے کوٹیاں بناتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ کوئی پاکستان والے امیر المومنین تو نہیں ہے یہ تو واقعی مومنین کے امیر المومنین تھے حضرت معابی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی سعلوق ہے مطلب غریب ہے لا مال لہو اس کے لئے کوئی مال دولت نہیں ہے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشورہ دیتا ہوں آپ نکاح کر رو انکحی عصامت بن اب نکاح کر لو اامہ ابن زید کے ساتھ ان دونوں کو چھوڑ دو اسامہ ابن زید اچھا آدمی ہے زندہ آدمی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو فاطمہ کہتی ہے فکاری تو ہو میں نے اس کو اچھا نہیں سمجھا ہاں جی نکاح سے پہلے میں نے کہا کہ اسامہ ابن زید کا مشورہ دے رہے اسامہ ابن زید تو غلام رہ چکے ہیں اور رنگ کا بھی کالا ہے بیچارہ اسود ہے تو لہٰذا میں اس کے ساتھ نکاح کر کے کیا کروں گی فخری فوختی طور پر مجھے وہ کوئی اچھا نہیں لگا پھر کہا رسول صلی اللہ سلم نے دوبارہ کہا کہ تم نکاح کر رہا فاطمہ بن تخیص کہتی ہے کہ میں نے نکاح کر لیا اس کے ساتھ جب نکاح کر لیا بعد میں پتا چلا اللہ نے اس کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہے نقاش فجعل ہو فضا خیرا اللہ نے اسی میں خیر ڈالی کیونکہ وہ بڑا نیک اور دیندار آدمی تھا صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ تو پھر میں سر تو یعنی پھر میرے ساتھ کیا گیا یعنی باقی عورتوں نے پھر میرے ساتھ ربتک کرنے لگے کہ کاش اور ہمارا خواب ہوتا ہم اس کے ساتھ شادی کر لیتے اتنا اچھا آدمی نکلا فاطمہ بن دقیس تو بڑی خوش ہے تو میرے ساتھ جفتہ کرنے لگی عورتیں فی روایت انہا ایک روایت اور بھی ہے اسی سے کس سے حضرت ابی سلمہ یعنی فاطمہ بن دقیس سے وہ فرماتی ہے فی روایت انہا فام ابو جاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو جاہم جو ہے فرجلن ذراب للنساء یہ تو ایسا آدمی ہے کہ عورتوں کو زیادہ مارتا ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ شادی کر کے تم کیا کرو گے مار کہانی ہے تم نے یہ مشورہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رواہ مسلم روایت ان ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے خاوند نے خاوند کون تھا عمر ابن اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی سلاحسن تین دیکھے تین طلاق دے دی اس کا مطلب یہ ہے کہ سلاحسن اکٹی دی تھی نا اکٹی طلاقے دیتی ہے تو واقع ہو گی تو تین طلاقے دے دیتی اس کو فارغ کر دیا فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کی بعد آئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس اور شکایت کرنے لگی کہ نفقہ میرا فقالا لا نفقت لکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فارغ ہو چکی ہے آپ کا کوئی نفقہ نہیں ہے الا ان حاملہ ہاں اس صورت میں تمہیں نفقے کا حق ملتا شریعت میں اگر تم حاملہ ہوتی۔ وز حمل تک پھر تمہارا نفقہ خاون پر تھا تمہارے پیٹ میں خاون کی کیا ہے وہ امانت اس وقت تک تمہارا نفقہ پھر کیا ہے تمہارے خاون پر ہے اگر تم حاملہ ہوتی تو تمہارا نفاقہ خاون پر ہوتا چونکہ تم حاملہ نہیں ہے تو لہٰذا تمہارا نفقہ بھی عدت کے ایام میں خاون پر نہیں ہے قال انما قلت فاطمہ تو لتو لیسا نہا اعلی کہ یہ وجہ گئی فاطمہ قیس منتقل کی گئی مکتوم کے گھر میں خاون کے گھر سے کیوں منتقل کی گئی لانہ کیوں اس زبان دا کی تھوڑی سی تیز تھی تیز بعض عورتیں تیز ہوتی ہے معولی معولی باتوں پر لڑنا اور الجھ جانا کسی کے ساتھ یہ کس پہ تیزی کرتی تھی اعلی اپنی احما پر احماس مراد وہ اقارب ہے جو کہ زوج کی طرف سے ہو یعنی خاون کے طرف سے جتنی بھی عورتیں ہوتی ہے خاون کی بہنیں اس کی ماں وغیرہ وغیرہ ان کے ساتھ ہی اولج جاتی تھی تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفیت کے لیے تم عبداللہ ابن مختوم کے گھر میں جا کے عزت گزارو تاکہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے روای شرح سون رضی اللہ, تعالیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری خالہ تلا... نے, نے یعنی ایام کے عجت میں کہ وہ نکلے انتہا کہ وہ اپنے نخل کو کاٹے یعنی شاخراشی ہوتی ہے کچھ زمانہ ہوتا ہے جیسے کہ کیا سمجھ لے خزانہ کا جو زمانہ آتا ہے موسم خزاں میں لوگ درختوں کو ہلکا کر دیتے ہیں ان کے اضافی شاخوں کو کاٹتے ہیں اسی طرح کھجوروں کے درختوں کے اندر بھی شاخوں کی کٹائی ہوتی تھی تو درخت کھجور کے درختوں کے کٹائی کے لیے یا شاخوں کے کٹائی کے لیے وہ ارادہ کیا اس نے کہ وہ نکلے فزر، فزر ایک آدمی نے اس کو ڈانٹا انتخر اس بات سے کہ وہ نکلے باہر ایام عدت میں کہا کہ آپ کہاں نکل سکتی ہے کام کاج کے لیے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ باہر نہیں جا سکتی ایک آدمی نے منع کیا تو فاطل صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالا جی ہاں مسئلہ ایسا ہی ہے آپ ایام عدت میں نہیں نکل سکتی آپ عدت گزار کے پھر نکلے گی ایام عدت پہ باہر نہ جائے پھر فرمایا جو آپ شخت کرتی ہے نقل کی یعنی اپنے جو نخل کی شختراشی کرنی ہے یا کٹائی کرنی ہے وہ کرو لیکن وضاح حمل کے بعد نہ ہوا سا او علی معروفہ شاید کہ تم بعد میں پھر کیا کرے گی صدقہ کرے گی یعنی اس میں سے سبقہ دے دے گی مطلب یہ ہے کہ او علی معروفہ یا کچھ نیک کام کرو گی یا یہ ہے کہ اجازت دے دی چلو آپ جاؤ نخل ہاں ان کی شاخیں تراش کرو اس کے بعد جب کھجورے خوب زیادہ آ جائیں تو اس میں سے پھر سب کا کر لیں گے یا یہ ایک اور کوئی نیک کام کر لو کسی غریب کی مدد کر لو ان کھجوروں کے ذریعے سے تو یہ تمہارے لیے ایک قسم کا کیا ہو جائے گا کفار ہو جائے گا حالانکہ ضرورت, ضرورت اس بنا نہ تھی کہ کوئی اور تانی یہ بچاری خود جائے کرتی تھی اس وقت جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو فی الحال چلی جاؤ لیکن بعد میں کوئی نہ کوئی صدقہ کر دو تاکہ یہ جو تم سے یہ کام ہو رہا ہے خلافی شریعت تو اس کے کی لیے کیا ہے تم صدقہ دے دو یعنی کوئی نہ کوئی خیرات کر لو ہدی دے دو کسی کو کسی کے ساتھ احسان کر لو ٹھیک ہے نا جی تو یہ آپ کے لیے پھر کیا ہو جائے گا کفارہ ہو جائے گا جیسے کہ انسان سے کوئی چھوٹا موٹا گنا ہو جاتا ہے تو سب کا دینا چاہیے سب کا دے کے وہ پھر کیا ہو جاتا ہے اس کا کفارہ ہو جاتا ہے تو یہ حضرت جابر کے خالہ کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے منع فرمایا تھا کہ اب نہ جایا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے بنا پر اجازت دے دی لیکن اس کا حل بھی بتا دیا رواه مسلم وعن المصبر ابن مخرمہ ان صبیعه الاسلمیہ علن فيت بعد وفات زوجها بليال اذ سوار ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبیعه الاسلمی یہ ایک عورت ہے یہ نفاظ آیا اس کو مطلب اس کی ولادت ہوئی اس کے خاون کے وفات کے بعد یعنی چند دن بعد خاون وفات پا گئے اس کے بعد چند دن بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا نفاف میں ہو گی. کچ, کچھ راتیں گزری تھی رسول کے پاس آئی اجازت طلب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے عزت ختم ہو گیا نا چند راتیں گزرنے کے بعد چار مہینے دس دن گزرے لیں ایک دو تین راتیں گزری تو بچہ پیدا ہو گیا پیدا ہو گیا واضح حمل اس کے لیے عدت ہے تو اجازت طلب کی نکاح کر سکتی ہے فاصل اللہ رسول نے اجازت دے دی کہ آپ کیا کر سکتے ہیں نکاح کر سکتی ہے کیونکہ واضح حمل اس کے کی لیے کیا ہے وہی عدت تھا تو نکاح کرنے کا اجازت دے دی کہ اس کے بعد اس نے پھر نکاح کر لی کسی اور کے ساتھ روا ہ وان رضی اللہ تعالیٰ عورت پاس اور پوچھنے لگی صلی اللہ کے نبی ابن فیانحا میری بیٹی کا خاون فوت ہو گیا وہ بیوہ ہو گئی وہ قد اشتخت لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے آنکھ میں تھوڑا کیا ہے تھوڑی سی بیماری ہے شکایت کرتی اپنی آنکھ کی تو کیا افا نک ہوا یا رسول اللہ کیا ہم اس میں سرما لگا سکتی ہیں بیٹی جی آنکھ میں درد ہے کیونکہ عزت میں ہے عزت کے جب عورت ہو تو اچھے کپڑے پہننا سنگار کرنا سرما لگانا یہ مانا ہے تو کیا اس کے لیے بطور علاج ہم آنکھ میں سرما ڈال سکتے فقال رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم لا مرت عین و صلاتا رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں سرمانی لگائیں گی دو دفع کہایا تین دفع کہا کل ذالک یقول لا ہاں دفع جب وہ بوشتی تھی رسول اللہ صلی اللہ کہتا تھا لا نہیں ثم قال پھر کہنے لگا انما ہی اربعات اشہر و عشق عدت کے ایام چار مہینے دس دن ہے چار مہینے دس دن وہ ایسا کوئی حرکت نہ کرے جس سے اس کو سنگار آ سکے وقدر كانت اهدافنا في الجاهلیت وشک تمہاری میں سے عورتیں جاہلیت زمانے میں ایسی تھی ترمی بالبعره على راس الحولی وہ کیا کرتی تھی شروع سال میں ایک بعارہ مگنی جو اونٹ کی ہوتی ہے وہ ٹنگی تھی ٹنگ کر کے ایک جگہ پر پہ ٹنگ لئی اگلا سال پھر پورا ہو جائے ہاں جی تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ پورا ایک سال پہلے عدت گزارنا ہوتا تھا تو ہاں جہاں ایک سال عزت گزارا کرتی تھی تو وہ ایک مینگنی پیک کر وہ عزت اپنی کیا کرتی تھی اسی حساب سے رکھتی تھی لیکن یہ زمانہ جاہلیت والا کیا تھا اس سے کوئی حساب کتاب کا صحیح پتہ نہیں چل سکتا یہ زمانہ جاہلیت والا رواج تھا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو اگر اختیار دیا جائے تو وہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نئے نئے طریقے اپنائیں گے کیونکہ شریعت بالکل اس سے کیا ہے متفارق ہے اور دور ہے تو لہٰذا آپ اپنی نہ کیا کرے میں نے جب منع کیا کہ آنکھ میں سوربہ نہیں ڈالنا نہیں ڈالنا بس ختم ہوگی بات تاکہ اس سنگار کے زمرے میں نہ جائے اور کسی کو پسند نہ آ جائے اور کوئی نکاح کرنے کا مطالبہ نہ کرے اور میں کوئی نکاح کر کے نہ بیٹھ جائے اس لحاظ سے متفق وسلم نے یہ طریقہ بتا دیے کہ عورتوں کے اندر علم کم ہوتا ہے اور اس طرح یہ اپنے عدت کو گمار کرنے کے لیے 12 انچ کی تھی تو لہذا یہ طریقہ بھی غلط اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں الا حل الامرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جائز کسی عورت کے لیے تو امین باللہ والیوم الاخر جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے انت حد علی میت فوق ثلاث لیال کہ وہ ماتم کرے یا کیا کرے تعزیت کرے ہاں جی ماتم میں رہے جیسے کہ شیعہ ماتم کرتے ہاں جی یا وہ غم کرے رحدہ حدہ سے مراد غم کرے شوق کرے شوق منائے کسی میت پر تین راتوں کے علاوہ تین دن تک تو شوق منا سکتی ہے تین دن کے بعد کوئی سوک نہیں ہے لہٰذا کچھ عورت کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہے تین دن کے بعد کوئی افسوس کوئی سوس نہیں ہے اللہ مگر اپنے خاون کے اوپر اربرین واشرہ چار مہینے دس دن وہ شوق منا سکتی ہے جو اس کے لیے عیدت کے مانن ہے متفق حالی ہی تو اس لحاظ سے یہ شریعت کی بات بتا دی اور آج کل جو فوجگی ہوتی ہے وہ جی سال سال یاد رکھتی ہے اس کو تو بولتے نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بس چھوڑ دیں اس کو اللہ اور اس کے درمیان میں معاملہ ہے تم نے کیا کرنا ہے زیادہ زیادہ تم دعائیں کر سکتے اس کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے اور سوگ منانے سے یا بابلہ کرنے سے غم بنانے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں جناز میں تم نے پڑا ہوگا کہ وہ میت کو عذاب دی جاتی ہے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لا تحض امراه على ميت فوق ثلاث سوك نہیں منائے گی ایک عورت کسی میت پر کسی رشتہ پر تین دن کے سوا اللہ على زوج مگر خاون پر اربع تشکرین و عشره وہ 4 مہینے 10 دن سوک منائے گی ادت گزارے گی ولا تلبس تل ثوبا مصبوغا اس کو نہیں پہننا چاہیے وہ پہلے بھی نہیں مصبوغ یعنی رنگے ہوئے کپڑے اللہ صباس مگر ایسے کپڑے جو کہ اسی طرح وہ سرما نہیں لگائے گی ولا تمس اور خوشبو بھی نہیں لگائے گی اللہ عزت حرت ہاں اس صورت میں جب یہ تاہر ہو جاتی ہے یعنی کیا مطلب یعنی عدت پوری کر لیتی ہے نبزت من فستن یعنی جب پاک ہو جاتی کس سے اپنے حیض وغیرہ سے تو اس وقت پیڑ تھوڑا سا فست میں سے کچھ خوشبو لگا سکتی ہے یہ خوشبو کا کیا ہے? ایک نام ہے جو کہ بالکل خوشبو یعنی ہوتی ہے لیکن بہت کم وہ و... و... اظفار اسی طرح ازفار خوشبو میں سے وہ لگا سکتی ہے جس کی خوشبو بالکل وہ ازفار یہی ہے کہ وہ خوشبو ناخنوں پر لگا سکتی ہے بس اتنا سی کیا ہے اس کی اجازت متفق ابوداود تخت ابوداود کے الفاظ میں حدیث کے الفاظ میں یہ ہے کہ وہ حجاب بھی نہیں لگا سکتی خضاب بالوں وغیرہ کو لگایا جاتا ہے بال کو کلر کرنے کے لیے تو اپنے عیدت کے ایام میں عورت کو خضاب بھی نہیں لگانا چاہیے لہذا اس سے بھی کیا کرے گریز کرے کیونکہ یہ بھی زینت میں یہ سی جاتی ہے اور ایام عیدت میں عورت جب عیدت میں ہو تو زینت سے ان چیزوں سے بچا رکھے اپنے آپ کو اور یہ زینت وغیرہ یہ چیزیں ناپنا ہے اللہ